تبارك و تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم تذكرون وقال ولا ولا في مقام اکم فاص نبا انتا بہیا نو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ تم نے وحی کی پیروی کرنی ہے وہی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی سورہ آراف کی آیت نمبر تین میں اس کام کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اتب ما انزل الیکم کم جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو والا تق مندونی ہی اولیاء اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو پلیلم تم بہت تھوڑی ہی نصیحت حاصل کرتے ہو بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یہ ہے اللہ رب العالمین کا مطالبہ اہل ایمان سے اللہ رب العالمین کا حکم کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تو جو جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کا نام ہے وہی اور اس کی شکلیں ہیں دو ایک تو کتاب کی شکل میں قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار آپ کے اقوال و افعال و تقریرات یہ وہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہی نہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پیروی کرو اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع اور پیروی نہ کرو لیکن اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہا قیل انزل انہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے قالو تو آگے سے کہتے ہیں بل تبر اُ الفینا علیہ ابا بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا امون کیا اور اگر ان کے آبا عقل نہ رکھتے ہوں کسی چیز کی بھی اور وہ ہدایتی یافتہ بھی نہ ہوں پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلتے رہیں گے اسی طرح سورہ لقبان کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو یہ کہا جائے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نادل کی ہے قالو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بل نتبعو ما وجدنا نلئی آبا ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے اولو شیطان الى عذاب اوکان کیا اور اگر ایسا ہو کہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو یہ اس کی اتباع کرتے پھریں گے تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اتب ما انزل الیکم من ربکم ولا اوم من ہی اولیاء جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اس کی ہی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تو ایک ممن اور مسلمان آدمی کا شعار اور اس کا طریقہ کار وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تلاش کرے حق کو ٹول چھان بین کرے اور دیکھے کہ کیا چیز وہی ہے میں اس کی اتباع اور پیروی کروں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ کی اتباع کرنے سے گریز اور پرہیز کروں اور یہ روش تحقیق کہلاتی ہے کہ انسان تحقیق کرے چھان کرے جو چیز جو بات کتاب و سنت کے موافق ہو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو اپنائے اس کو ماننے اس پر عمل کرے اس کے مد مقابل تقلید کتاب و سنت کے علاوہ کتاب و سنت کے خلاف کسی بھی شخص کی بات کو ماننے کا نام ہے تقلید تقلید وہ شے ہے جس میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے خلاف کسی بھی شخص کی بات کو مانا جائے کتاب و سنت کے مطابق کسی کی بات کو ماننا تقلید نہیں کہلاتا کیونکہ مصاحب مسلم الصبوت نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ, کہ اس شخص کی بات کو ماننا جو کہ مؤید بالوحی وہی ہو لئی سا وہ تقلید نہیں ہوتی تو مؤید بالوحی وہی یعنی کہ وہی کی دلیل جس بندے کے پاس ہو اور اس دلیل کی روشنی میں وہ کسی انسان کو بلائے کہ یہ کام کرو اس انداز میں تو وہ تقلید نہیں کہلاتا بلکہ تقلید نام ہے قبول و قول کسی بھی شخص کی کسی بھی بات کو ماننا بلا حجاتن بغیر حجت و دلیل کے بغیر کسی دلیل کے کسی بھی شخص کی بات کو مان لینے کا نام تقلید ہے اگر کسی بھی شخص کی کسی بھی بات کے اوپر دلیل موجود ہو کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ تقلید نہیں کہلاتی تقلید وہ ہوگی جس کے اوپر دلیل نہیں ہے بس چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بات مانتے چلے جاؤ یہ تقلید کہلاتی ہے دلیل تلاش کرو دلیل مانگو دلیل طلب کرو جیسے اللہ تعالی نے خود کہا ہے ہاں تو برہانہ کم انکن تم اگر تم سچے ہو تو دلیل دے دو دلیل کا مطالبہ کرنا یہ ایک محقق کا ایک مومن کا کام ہے اور تقلیر کیا ہے الملو بی من لئیسا کو احدل حجا جی بلا ہجا تم منہا کسی ایسے شخص کی بات کو ماننا جس کی بات حجج شرعیہ میں سے نہیں ہے حجت کتاب و سنت نہیں ہے کتاب و سنت کے علاوہ وہ کوئی بات کرتا ہے حجت اس کی بات نہیں ہے کیونکہ حجت وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو کتاب و سنت نہیں اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق اس کی بات نہیں بلا دلیل اس کی بات کو مان لیتا ہے تو یہ تقلید کہلائے گی تو تقلید کرنا اللہ رب العالمین نے سوئے آراف کی اس آیت نمبر تین کے اندر حرام قرار دیا ہے بلکہ تقلید کرنا اللہ رب العالمین کے قرآن کی اس آیت کا کفر ہے اور انکار لادم آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو وہ اس ان کا خاک کوئی بھی نام ہو من دونی ہی یعنی وہی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں باتیں کرنے والے وہ سارے کے سارے من دونی ہی کے اندر شامل ہیں فرمایا ان کی پیروی نہ کرو کلیل ما کارون تم بہت تھوڑا ہی بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو سنن نبی داود کتاب سننا بابن فی مس فی القبر و عذاب القبر حدیث نمبر چار ہزار سات سو اور تریپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نقیر کا وہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ سوال کریں گے اور جواب دینے والا ان کا جواب دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و یاتی ہی مالاکان ہی۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں فیاقول عن لہ من ربو کا اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے فیاقول ربی اللہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے فیاقول لہو ما دین کا وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے فیاقول دینی ال اسلام وہ کہتا ہے کہ میرا دین ہے اسلام فیاقول ما حادر رجول اللہ برے صفی وہ آدمی جو تمہارے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ کون فول سے جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فعقول مایودری کا یہ ہے بات اصل قابل غور وہ فرشتے اسے سے پوچھیں گے کہ تو کہہ رہا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور جو بندہ ہمارے اندر نبوت اور رسالت قرآن دے کر بھیجا گیا تھا وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تجھے کیسے پتا چلا وہ آگے سے یہ نہیں کہے گا میں مکھی پہ مکھی مارتا گیا بات سن لی اور مان لی نہیں جواب دے گا کتاب اللہ ہی میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا فع من بھی ہی اس کتاب پر میں ایمان لایا وہ سد اور میں نے اس کی تصدیق کی جواب کیا دے رہا ہے کہے گا کرا کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا فع منتوبی اس پر میں ایمان لایا وہ سد میں نے اس کی تصدیق کی تو فضا قول اللہ اضبا نبی اللہ علیہ صلاح فرماتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یو سبۃ اللہ اللہ ددینہ ساری آیت تلاوت کی یو سبۃ اللہ اللہ دینا آ منو بال یہ وہ قول ثابت ہے جس پر اللہ رب العالمین اہل ایمان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم لگتا ہے پھر آسمان سے ندا لگانے والا ندا لگائے گا ان قد سادہ کا میرے بندے نے سچ کہا افری منل افری شوہ تھی اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو وفت بابن النا تھی جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو ولبی سوہ منل جنت کا لباس پہنا دو تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مِن ها ها فی ها ہی کہ اس کے پاس اس کی خوشبو آئے گی اور خوشبودار ہوائیں آئیں گی تا حد نگاہ قبر اس کی وسیع کر دی جائے گی وہ انل کافیرا اور جو کافر ہے اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹائی جائے گی اور اس کے پاس وہ فرشتے آئیں گے اس کو بٹھائیں گے کہیں گے مر ربو کا تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا ہا ہاں لا ادری مجھے کوئی پتا نہیں ہائے افسوس مجھے کوئی پتا نہیں پھر اسے سوال کیا جائے گا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری مجھے کوئی پتہ نہیں پھر اسے پوچھا جائے گا کہ بتا وہ آدمی جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا وہ کون تھا وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری ہائے افسوس مجھے کوئی پتا نہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی کہے گا ہاں ہاں لا ادری ہائے افسوس مجھے کوئی پتا نہیں مجھے کچھ علم نہیں سمے تن نا سکول نہ کولن فقول تم میں نے لوگوں کو ایک بات کچھ کہتے ہوئے سنا تھا تو اس کے مطابق جو میں نے سنا وہ میں نے کہہ دیا جیسی لوگوں سے سنی ویسی ہی آگے کر دی مجھے کوئی پتا نہیں تو یعنی ایک محقق تحقیق کرنے والا وہ کل قیامت کے دن بھی کہے گا اور قبر کے اندر بھی جب اس سے سوال جواب ہوں گے وہ یہ کہے گا کہ کرا تو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی کتاب اللہ پہ اعتماد کیا وہی کو میں نے پڑھا وہی کا مطالعہ کیا منطوبی ہی میں اس پر ایمان لے آیا اور پھر میں نے اس کی تصدیق کی اور کافر اسے سوال ہوں گے وہ کہے گا مجھے کوئی پتا نہیں جیسے لوگوں نے کہا ویسے میں نے مانا کوئی تحقیق نہیں کی تقلید کی پٹی وہ آنکھوں پہ باندھی ہوئی تھی تو یہ ایک محقق اور مقلد کے درمیان بنیادی فرق ہے جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے سامنے ہوگا تو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی اتباہ کرنے کا کہا ہے تو جو جو باتیں کتاب و سنت کے منافی ہیں وہ ہرگز ہر, گز, ہر گز قابل حجت نہیں ہیں قابل اعتبار نہیں ہیں عموماً لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں فس الحل ذکر ان کن تم لات کہ اگر تمہیں پتا نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں فس الحل ذکر ان کن تم لات اور اس کو دلیل بناتے ہیں کس پر تقلید پر کہ لو جی اللہ نے خود کہا ہے کہ تم پوچھو سوال کرو تو سوال کرنا اور تقلید کرنا دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے کیونکہ تکلیر کی میں تعریف کر آیا ہوں کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے کتاب و سنت کے دلائل سے مزین ہو کسی شخص کی بات کسی شخص کی قول کو کتاب و سنت کی دلیل سے تقویت حاصل ہو وہ تقلید نہیں ہے وہ اتباع کہلائے گی وہ پیروی کہلائے گی وہ اطاعت کہلائے گی اور پھر اگر فص علو کا معنی سال کرنے کا معنی تقلید کرنا ہی ہے تو سورہ یونس کی آیت نمبر چورانوے میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے ربی کا فلاں اگر جو چیز ہم نے آپ کی طرف نادر کی ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں لقد جا کل حق مبک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے حلاتم ترین آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے یعنی نبی علیہ السلط وسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھو سوال کرو فس علی اللہ دینا یکر اون تو اگر سوال کرنے کا مانا وہاں پر تقلید کرتے ہیں فص ذکر کا معنی اہل ذکر کی تقلید کرو تو پھر ادھر کیا معنی بنائیں گے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ کی تقلید کرو کیونکہ سوال کا معنی انہوں نے بیچاروں نے اور مت کے ماروں نے تقلید سمجھ لیا ہے تو سوال کا معنی سوال کرنا ہی ہے تقلید معنی نہیں لفظ وہاں پر بھی سعال ہے اور یہاں پر بھی لفظ سوال ہے اسی طرح ایک اور آیت پیش کرتے ہیں کہ ولی العمر مین کوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ال المر کی اطاعت کرو تو اللہ رب العالمین کا قرآن ایسی شاندار کتاب ہے کہ کوئی شخص قرآنِ مجید کا معنی غلط لے ہی نہیں سکتا قرآن کی عبارت ہی اس کا ساتھ نہیں دیتی دیکھیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں اولل امر کی اطاعت کرو اول المر کا لفظ اکیلا نہیں بولا کہا ہے اولی من امر اپنے میں سے اولل امر کی اطاعت کرو تو جو تمہارے اندر اول امر موجود ہیں ان کی اطاعت کرو نا تو تمہارے اندر جو اول امر موجود ہیں ان کا کہا مانو ان کی بات مانو یہ تکلید کرتے ہیں ان کی جو صدیوں پرانے جن کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اپنے میں سے الل الامر کی اطاعت کرو منکم جو تمہارے اندر ہوں تو اس ال الامر سے مراد موجودہ خولا ہیں مسلمانوں کے خولا فا راشدین دین وہ مراد ہیں تو جب خلافت و عمارت نہ ہو تو پھر نبی علیہ سلاۃ اسلام نے فرمایا ہے تلکل فرق ان تمام کے تمام تر فرق سے جدا رہو یا پھر اس آیت کا معنی ارل امر سے مراد اہل علم صاحب بصیرت وہ بھی منکم تمہارے اندر سے اندر سے مراد جو تمہارے اس وقت موجود ہیں اگر منکم کا معنی وہ ساری دنیا کے مسلمان ہی لیتے ہیں تو پھر سب سے پہلے مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر اول الامر سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہونا چاہیے تھا حالانکہ ایسا نہیں چلو ماننا کہ اول امر سے مراد اربا ہیں ابو حنیفہ مالک شافی اور احمد ابن حنبل رحم اللہ علیہم اجماعین مان لیا کہ یہ ہے پھر بھی بات نہیں بنتی کیوں؟ آگے پڑھ لو اسی عائد کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارو ہُ اللہ تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے ال امر کی اطاعت کرو گے تو تنازع ہوگا جھگڑا ہوگا تو جب تنازع جھگڑا پیدا ہو جائے تو فارو پھر اس کو واپس لے جاؤ لوٹا دو کس کی طرف ان دو اصل کی طرف جن کی طرف تمہیں پہلے دعوت دی گئی ہے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے وہ کون دو ہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے اوپر اس مسئلے کو پیش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس مسئلے کو پیش کرو تو بات واضح ہو جائے گی اختلاف ختم ہو جائے گا اختلاف اور تنازع کو ختم کرنے کا حل وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے جو کہ وہی الہی ہے اور اللہ رب العالمین نے پھر وہی پرکھنے اور جانچنے کے لیے خود طریقہ کار اہل ایمان کو سمجھایا ہے نو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو چپ چاپ اس کو مان نہ لیا کرو اس کی تقلید نہ شروع کر دیا کرو بلکہ فتح بھیا اس کی تحقیق کرو اور محدثین کرام کی اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید فرقان حمیر کی اس ایک آیت سے حدیث کی صحت اور سکم کو پرکھنے کے اصول ادا کی ہے کہ جو شخص تمہارے پاس خبر لے کے آ رہا ہے وہ عادل ہو سچا ہو اس کا حافظہ بھی درست ہو تمہاری اور اس کی ملاقات بھی ثابت ہو اور پھر اس کے اندر کوئی ایسی علت نہ ہو کہ وہ کتاب و سنت کی کسی واضح ناس کے خلاف نظر آ رہی ہو یا پھر وہ ایک خبر لانے والا ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جو باقی بہت زیادہ لوگوں کی مخالفت کے اندر ہو تو یہ محد سین کرام نے اس ایک آیت سے حدیث کو پرکھنے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے معیار کو جو انہوں نے ودا کیا ہے وہ اس ایک آیت کی روشنی میں ودا کیا ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہی کی پیروی کرو اور وہی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہ کرو تو وہی کو کھنگالنا اور معلوم کرنا کہ یہ بات وہی ہے بھی یا نہیں یہ بھی انشاءاللہ اللہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا بنیادی ترین جز اور حصہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح حدیثوں کے اندر ضعیف حدیثیں داخل ہو گئی ہیں لہذا اب حدیثوں کو پرکھنے کی تو بہت لمبی چوڑی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے عام بندے سے ہو نہیں سکتی تو یہ حدیثیں بھی محفوظ نہیں رہی یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے جب اس بات کا علم ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے اور فلاں ضعیف ہے جب اس بات کا علم ہو گیا کہ فلاں حدیث صحیح اور فلاں حدیث ضعیف ہے تو یہ محفوظ ہونے کی دری اور نشانی ہے غیر محفوظ تو تب ہونا کہ جب پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کون سی اور ضعیف کون سی ہے جب اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے جب اس بات کی تحقیق نہ ہو سکے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ غیر محفوظ جب پتا ہو گیا تقسیم ہو گئی کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یہ حدیثے ضعیف ہیں صحیح احادیث کے موضوع پر کئی یہ کتابیں لکھی گئی ہیں ضعیف احادیث کے موضوع پر کئی یہ کتابیں لکھی گئی ہیں تاحال لکھی جا رہی ہیں ان دونوں موضوعات پر کتابیں تو اللہ رب العالمین نے اپنی امت کے ذمہ یہ کام لگایا تھا اور امت اس کو بہت خوبی کے ساتھ انجام دے رہی ہے کہ کتاب و سنت کی صحیح صحیح مواد کو صحیح معنی اور مفاہیم کو علیحدہ طور پر مرتب کیا جا رہا ہے اور جو لوگوں نے در دین کے اندر کرنے کی کوشش کی ہیں اس کو علیحدہ طور پر پھینکا جا رہا ہے تو یہ بھی احادیث کے محفوظ ہونے کی دلیل اور نشانی پھر اسی طرح اہل تقلید ایک اور اعتراض پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے اتنے علوم ہونے چاہیے کوئی پچاس علوم کی قید لگاتا ہے کوئی چالیس علوم کی قید لگاتا ہے کوئی چتیس علوم کی قید لگاتا ہے کوئی کہتا ہے ایک سو بیس علوم ہونے چاہیے تو مختلف قیدیں لگاتے ہیں کہ اتنے علوب ہو تو پھر کہیں جا کر قرآن کی سمجھ گی حدیث کی سمجھ گی نہیں تو سمجھ نہیں آ میں تو کہتا ہوں کہ ان کا یہ قول اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہے مخالف ہے یہ ابلیسی قول ہے جو ابلیس نے شیطان نے ان کی زبانوں سے باہر نکلوایا ہے کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ولاقد یس سرن القرآن علی دکری فلمی مداخیر سورہ کمر کی آیت نمبر ستارہ بائیس بتیس چالیس چار مقامات پر اللہ تعالی نے کہا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا آئے قرآن کو سمجھے بڑا آسان ہے یہ کہتے ہیں نہیں بڑا مشکل ہے اس کی طرف نہ جانا اس کو نہ پڑھ لینا کئی قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہ شروع کر دینا بڑے پریشان ہوتے ہیں بےچارے تو اللہ تعالی کہتے ہیں والا قد یسر نل قرآرآن دیکری کا حلمی <مُددَفِر> کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے اور اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے اسی طرح حدیر کی ح نمبر سولہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علی ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نادل ہوا ہے اس کے لیے ان کے دل ڈر جائیں جھک جائیں ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی اور لمبا تھا وہ کتاب سے غافی رہے اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق قسم کے لوگ تو اللہ رب العالمین تو قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ میں نے دین کو آسان کیا ہے قرآن کو آسان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنا دین اسلام کو سمجھنا بڑا آسان ہے جو آدمی اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے لِلْيُسْرَى ہم اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں آسانیوں کے دروازے اور راستے کھول دیتے ہیں يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللہ مکھراجا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں بلّینہ جاہدوفینہ اللہ حدیٰ نہ جو کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستے خود دکھاتے ہیں ان تقم فرقان اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو تو اللہ تمہارے دلوں میں ملکہ پیدا کر دے گا حق و باطل کی تمیز کرنے والا حق و باطل کے درمیان امتیاز خود بخود تمہیں آنے لگ جائے گا بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے لیکن اہل تقریر کی یہ الٹی سیدھی حرکتیں اور لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دور رکھنے کے بہانے ہیں کہ جی ان کو نہ پڑھنا کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے لہذا ہم تقریر ہی کریں گے اور اب اجتہاد کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے لیکن دیکھیں کتنے بڑے جھوٹے ہیں ظالم کتنے بڑے جھوٹے ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں تقریر کیوں کرنا ضروری ہے جی اس لیے چونکہ ہم لا علم ہیں ہمیں پتہ نہیں وہ امام صاحب کا علم بڑا اونچا تھا بڑا گہرا تھا بڑا یہ تھا بڑا وہ تھا لہذا ہم ان کی تقریر کریں گے کیونکہ ہمیں وہ سارے علوم و فنون نہیں آتے ہم لہٰذا مقلد ہیں مجھتا نہیں بن سکتے ہم اور جب مناظرہ کرنے کی باری آتی ہے پھر ان کو سارے اصول بھی آنے لگتے ہیں سرفناب بھی آ جاتی ہے ان کو منطق منتقمانی فلسفہ سارے علوم آنے لگتے ہیں ان کو اور پھر بڑے مفتی صاحب اور علامہ صاحب اور فہامہ صاحب اور بہرے کم کامہ اور جناب پتہ نہیں کتنے کتنے القاب ساتھ جوڑ لیتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مکل ہیں پتہ نہیں ہمیں کہ ہے کیا اور دوسری طرف مفتی بھی بن جاتے ہیں اور علامہ بھی بن جاتے ہیں پھر شیخ القرآن بننے لگتے ہیں پھر شیخ العدیز بننے لگتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ عجیب دوگلا پالیسی ہے عجیب دوگلا پالیسی ہے جو ان ظالموں نے اپنا رکھی ہے اور مقصد کیا ہے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین سے روکنا اور دور کرنا جبکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کلیل اما تزکارون جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نادل کیا گیا ہے اس کی اتباہ پیروی کرو اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع کسی چیز کی پیروی نہ کرو کلیل لما تزکارون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تو یہ چند ایک باتیں تھی تقلید کے حوالے سے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اصل کیا ہے اور تقلید ایسا کام ہے کہ جس کو نہ اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا اور یہ سادہ لوح عوام کو لوگوں کو بدو بناتے ہیں دھوکے میں رکھتے ہیں اور کتاب و سنت سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین سارے اہل ایمان کو ان کی سازشوں سے اور ان کے دھوکوں اور فریب کاریوں سے بچا کے رکھے آمین وما علیہ اللہ النبین